الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنب محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه صدق والصدق والوفاء سبحان الله أما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم اللمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا قلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أعلك وأصحادك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المبجين وعلى آلكا وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين هذا خطبه جنة المباركة المعام حسب وعداء لمائے ہر کی شان اور محمد اللہ یہ تین گرو ایک دوسرے جنال مناسبت آئے موجود جان دفی اسال اصلاحی الاما ہاتھ کا کردار کی ہوں گا اور امایہ ہاتھ میں ہیں ان شان کی کر کے دنیا کا ان سبق ملد جدو دنیا کو نفرت اندر اسے آخرت نفرت ہوں اور جب آخرت لون دا پیار ہوں تو اس وقت اللہ سونا ان سے راضی ہوتا ہے رب دی رضا آخرت دی محبت کو بغیر دنیا دی نفرت تو بغیر اللہ کی رضا نہیں ملتی اللہ ان سے جی راضی ہوں دنیا کو متنفر ہو جائے اور اپنی آفرت نال پیار علماء ہاتھ جڑے نے وہی ہوں انہیں اداس فرد ہوں اللہ, انت دا، انت دا اللہ رضا رضا رسول پھر سول کے نام ان کی اداس رکھی گئی حکم رسول حکم منولہ وا سی ہوسل آ اور حکم منو رسول امر مل اور والا اپنے جڑے اولا نے ان کا حکم منوت کریم نے دس داہ ہاتھ جڑے نے ان کاس الاسول فرما برداری اللہ اور اس کے رسول فرما برداری غور فرمانا گراؤن یہ احادیث سے مبارک پیش کرنا حدیث کے نمبا حق کا کردار بھی سامنے آئے گا اور ان کا عمل <سؤال> بھی سامنے آئے گا ان کی فضیلت اور شان بھی سامنے معلوم ہوئے گی پہلی روایت حدرت علی مشکل خوشحالی املاؤ کا لانو سرکار کولیئت اولا حدیث کی کتاب جنرل سرکار جو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, و و و حس و فرمایا علم خزانے میں علم کے خزانے میں تو ان انہاں ان خزانیا چابی فرمایا پوچھنا ہے سوال کرنا ہے مطلب علم خزانے بند ہوں کمرے چالیا تو انہوں کی کنجی ہوں کھولیا تالا تو پھر خزانہ کلو سرکار نے فرمایا علم خزانے نے فرمایا تو انہوں کی کنجی ہونا ان خزانیا کی پوچھنا ہے دے کول سوال کرنا ہے جڑا سوال کرد سمجھ لاؤ نے علم دے خزانے دا تالا کھول چڈیا ہے سرو یار پن کو مال نے اپنی مت نو فرمایا متو پوچھو سوال کرو سائنو نے فرمایا اللہ کا لالا وسلم فرمایا جدو دینے دین بھی کی گل پوچھی جائے سوال کیا جائے چ بند ازر ملتا ہے چ بند سوا ہوں ایک فرمایا سا لو جن پوچھے انجر ہونا ہے لمحے مو جا دس والا لے میں جڑا سبق دین والا ہے, والا ہے کو سوال کا جڑا جواب دے گا دجا ہوں نظر لینا ہے وساں لےو تیجا سننے والا سن رہا ہونا انجر ملے گا بولا جا پیار کرا ہوا سوال کردا ہوا سننے والے جڑا پیار کرے گا اس محبت کرنے والے نو اجر مل جائے گا ساری سے مبارک نے جناب بیان فرمایا کہ علماء حق دے حکل سوال کرنا کنا ازرا کام ہے ایک ان دی فضیلت بھی سامنے آ گئی ان کی شان دا پتا لگا ہو کہ ان کی فضیلت اسے پتا لگ گیا جنہ دل سوال پوچھد پچھن والا بھی ازر پا رہا ہے اور جناب سننے والا بھی ازر پا رہا ہے سمجھ پیار علماء ہاتھ بھی فضیلت ایڈی آ وجہ سواب تقسیم کر رہا ہے دوسری حدیث میں پڑھ دیا چلا جاؤں جناب وقت قلیل کے حدیث میں کافی لکھ کے جناب عدیث حضرت امام ابن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل اپنی کتاب الم اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحافی تو حضور نے فرمایا اللہ فرمایا عالم زمین دے اندر اللہ کی امانت رکھنے والا ہے جا بے املا شرح نہیں شمار کیا جاتا آدھا دیا بندیا فرمایا ملا اللہ اندر کول اپنی امانت رکھی آ اللہ تین اللہ جنگل بندیاں رب اپنی امانت سپورٹ کرتا ہے رب کی امانت بھی اولی شکایت نہیں ہوں آم شہ نہیں اگر آم چیز ہوں فرمایا کل امانت نبی دے دین کی ہوں کیونکہ اللہ دی امانت حضور رب آلما کوئی آم عالم اہل بیت چی رب دا امین عالم اللہ کا جناب آج برادری ہودری چوبی رب کا امین اللہ کی بارشا کے اندر سے داخلہ برادریاں اللہ الا بندے اللہ سونا اس بندے اپنا مین بڑا چڑھتا ہے جنوبی عمل دی دولت کرتا ہے اور تین پتہ ہے جہاں وہ زمین چیڑے گا وہ زمین نرجا کرے گا پھر رب کی امانت دے پا در کام اللہ کے امی نکلیف کیا پہنچا دمجھ ل جی اللہ امانت میں رب حفاظت بھی کرتا انداز لگتا کیونکہ رب کا امین تیسری حدیث تیسری حدیث جناب والا ابن دینی کامل گندر مولا علی مشکل کش اللہ اندرا ہوتا لاہور سرکار کو رکور پرما حضور نے فرمایا لالے مولسل لمبا مل زمین در اللہ کا بادشاہ اللہ نے انہوں بادشاہی د اپنے دیمت دی بادشاہی انہوں درمایا لالے سلطان تو جب رب کا بادشاہ آتا ہے تو سمن واطار یہ جڑا جی اللہ کے بادشاہ عزت خلا کری ہے عزت کے برباد ہو جائے سبا ہو جہان مارے جس واقع کیوں نے الادا جی کو گنتی کی الاسا جی تو ہیم کر دلہ کے بہادر دے اللہ کیا بندہ کرا بہت فرماشن آپ آج اللہ کا آلم پر ہاتھ جہاں ہوں زمین درد اللہ کا بہت جبی جمبر کا بار سو ندی نے مشکل مبارک دار سولہ ہے نبی جیون کا بارش ہوتا ہے ندی علم کا بارش ہے فرمایا بادشاہ زمین اور بادشاہ کی کے بادشاہ کی شیتان دادشاہ اس واسطے جناب اللہ کی دشمنی کرنی پھر اللہ کے بادشاہ نے مخالفت کرنی ہو چکر لگی آسی شاسانی بادشاہ امام حسین زمین درد خدائی بادشاہ اس واسطے حضرت علی مقام لے سلام نے جناب یہ دل چکر لی کیونکہ بادشاہ آپ کے دین کی دی تھی اور دنیا بھی باہر چاہیے بندیا کئی ایسے بھی بادشاہ نہیں جنہ سونے نے دنیا کی بادشاہی بھی دیکھی ہوں اور علم والی بادشاہی بھی دیکھی ہوتی اور, اور جنہوں نے دنیا کی سلطلت بھی سلطل اثر فرمائی اور دیتلت بھی اثاف بالولا مال آل ملطان لا دل اردے در فرمان فرمایا لالم دین زمین دن اللہ کا پا دشاہی آلولا مال زمین چاندا بندہ مسوا بھی حل آد نہ نہ مر زمین دے چراغ نہمی پہ زمین چلمت آ جاتی ہے پاوے مسری دے دو دو دے پر لگے امر جدو بجن دار جانا وہ ہیں سونا جدو چان د اسے کسی ڈیم تو چان تیار نہیں ہوتا اس لیے میرے کملی والے ہزور چانن ملتا ہے آلے پر ہاتھ جہاں سب کا آلے منہ ہی وہ پھر دنیا کے دن اندر چاند چاہتا ہے اس کی برکت ایسا چان آئے نہ رات جب چانا ہو چاند اجکل نو روشنی کی گل کر رہے ہیں ابھی نمی روشنی آ گئی آج نو روشنی آ گئی تو انہیں کی کیتا انہیں جناب پہخانے کے اندر چاند کر دے, دے رات کو مگر انسانیت والا میرا دنیا گیا انسانیت ختم ہو گئی حیرت ختم ہو گئی ہمدردی ختم ہو گئی ادب جانا رہا, رہا، خوف خدا جانا رہا یہ ساریا شفت جاندیاں نہیں کیوں اس واسطے کیوں حق دین بے دین بے حق لما حق دیفا نے, نے فرمایا اللہ کے جی سائس چان نہیں دے سکتا اگر سائز چان دے پھر جناب جی ندیاں انسانوں کو چاند دا ہے جدو ندیاں دولت کو علم تقسیم آدھے جب امل تقسیم آدھا ہے امل منڈیا جاتا ہے اس نے سر تقسیم میرا رات والا دور کر دی پرانی روشنی کمری والے دل والی اے جناب جڑا دنیا دندر ہندی کبھی کہتے ہو جانے اس اندھیرے نور کرتی آؤ اندرا بندیا کمری والے نے فرمایا لو لما جڑا مٹام نہیں سوچے گا آپ ہی مت جائے گا ختم ہو جائے گا اللہ کو بل جلایا دیوا رب کا جگایا دیوا کبھی بجھ نہیں سکتا اس کو بھی جان سے دنیا کو ترمی جان سے انہوں کا دیوا جلایا پھر بھی برقرار رہتا ہے قسم ہے امام آزم ابو ہنیفر احمد اللہ اور زمین کے بار چراغ سال سبحان اللہ کملی والے نے خاص جنر ونیا فرمایا بو حمیفراج امت فرمایا بو حمیفا میری امر دراغ ہے میری امر کا دیوا ہے قربان جا کے منصور بادشاہ نے اس بیوے بجاو نہیں سوچی منسور دینی جانتا امام آزم کا دیوا قیامت تک جگہ ہی رہے گا نام حضرت سیمام آزما بو الیفا کا پیا نہیں سارا ہندوستان انہوں کے امام پہ انہوں نے منگ نماز پیا کر تقریب کے اندر اس طرح مستفا کے اتر پیا چل ہے قربان برکت کری اس واسطے کئی مامل کا امام دا تھا بجھ سکے جرا چلیے جناب ابن نجار نے حضرت انس کو روایت کی تھی. نبی جبرا کو امام کردہ اس پہلو حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی سرکار کو سرکار صلی اللہ قوم کا ارادہ کرتا ہے جب چاہتا ہے میں نو ترقی دے دوں جب چاہتا میں خیر دی کر دیا جب چاہتا میں پڑھائی اطاف کر دیا جب چاہتا جب چاہتا یہاں میں, نو جدو میں, نو دے جدو میں نو دے کامیابی دے دوں جب چاہتا یہاں میں فلاحے دے فرمایا کی سونا زیادہ کر دیا ہے جی فکی ہوا جاؤں کر دیا ہے ظاہر تھوڑے ہوتے ہیں ماحول کے اندر جنا بہتے ہوں پیسہ سکلام فکی ہو میرے جدو عالم بولتا ہے مرجہ کا بیٹھا ہوں لوگ جدوی گل چاہتے ہیں کسی جگہ پیچا کرتا ہوں فرمایا امدادی بن جاتے ہیں لوگ امدادی بن جاتے جناب بندوں جڑا پاسر والا ہوں اگو جاٹا ہوگی اگوں جگہ سپنے پرتاد ہوتا کلا کم ہو جاتا ہے وہاں کا سپنا بند ہو جاتا ہے وہاں منہ دکیا فرمایا اللہ کو کہاں آخیا جا کو جناب جی اسٹران کو انہیں آخیا جاتا کو کہاں جناب جی انتیبا کو نہیں آخیا جاتا جہاں سا بھی خود دین دے جما پڑھا دینا باپ کو کہاں آخیا جا جا سا بھی جنم بنا دیا کرے انہوں آخر کرنا جا پورے قرآن سمجھتا ہوے پوری سریت ہوے پہ کردا کہا شریعت ہوں, کرنے لارے, میں رات جگ بندہ بولوں والے وہ سر سروڈ سجے تھے مددگار ہوئے پھر لما ہو گئے تھوڑے جاجر ہو گئے بہت کسی رہ نہ ہی بولے چپ کر دو اللہ دیا بندے برباد کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنی میرے کمی والے فرماؤں گی جی نام پرکاشا ہونے لو ہر دہ تین جناب جلک اٹھا دیا اس لیے جناب سارے مسلمانوں کے دوران ماں دو سر انہوں تو تھو پتا لگے گا لیکن اتنا ضرور کر لبن والا ہوئے تو لب ضرور جا یہ پکی گل عام اس سے بڑے سی راہ کوشش کرنے تورے نہیں ملنے تلنے میں کوشش کرنی کیونکہ گھر بیٹھے آپ کوئی سینڈنگ لگ جی اسی قوما الحمد اللہ میں حق فونے نے کم کیا اصل اگنی ادھر ادھر ہوں تلت پیدا ہوں کلیمی وہ کہ اقبال کرتے سبانی سے کلیمی دو قدم پھر دو قدم سے حق مل پہ اللہ دیا بندیا کرما جلاو فرما ندیش کر رہے ہو اج کل جناب ماحول بن گیا وہ یہ اس نے بنا دیتا ہوں عالم بولے پہ کوئی نام نہیں لگنا دے کوئی نہیں گا میرے کمنی والے نے دسیا کیوں دسیا کر کے خبر ہو آن بڑے جائے آنے والے زمانے کو ابھی بچ جاری اور جدو لوگ یہ ماحول بنا لے اچ جائیے ابا دیا بندے حدیث سنا سرکار نے فرمایا تھا لم سے افسر ان سے دل آپ نے فساد فرساد جانتا ہوگے یہ نہیں فرمایا جڑا دنیا ساری رول رکھنا ہو نہیں فرمایا کہ ساری دنیا دیا زبان جاننا ہوتا دبانا جانا ہوئے کام کر لوں فرمایا نہیں اب سر سے سفا دن نہ بندہ کرنا خرید ہے ملتان اور ملتان پھر, پھر سارا آ گیا پورا سنت پھر آ جاؤ انہا نہ ملیا سارے آن کے ناکام ہوا ہے ایک بندہ اتو پیسہ نو تو راہ ہی را میر پہ جی صاف جڑا این تریا تو دجے قدم سے لب گیا کامیاب ہے ہک دلاسیا ہوں فلم نال لوٹ پی ساری زندگی دیا کتاباں پڑ پڑ مر گیا مگر اُنہوں حق نہیں دسیا تجو کلندر اقبال فرما دیں کلنڈر حرف فروائی لا کچھ بھی نہیں رکھتا کلنڈر چہر فرو کچھ بھی نہیں رکھتا فتح سر قارو ہے لغت اور بابا کلندر جہاں ہے نا وہ جہا حق دا لا ہلا کلما سمجھ آ ہے جناب جی میں توجہ فرماؤں ستویں تھی اس تبرانی کبیر کبھی حضرت عبداللہ ابن اباس کو رضی اللہ تعالی سرکار نے فرمایا لو یہ رام مر تم میرے فرتا ہو ریاض جنت جنت کے باغ جنت کے باغوں کے نال تدو لگو فرکاؤ حل چن لیا کرو صاحب نے ارد کی وما ریاض جنا حضور جنت کے باغ کہڑے نے زمین دے دنیا دے اندر جنت کے باغ کہڑے جڑے اِسی لنگتے ہیں تائیے سرکار نے فرمایا مجالس آپ حدیث حدیث علم دی مجلس ہے جیڑی مجلس ہے لو اس علم مستفا کے باہر تو پر چڑھنا اگو اپنی اپنی چوڑی جنی وسی ہونی ہے امی چڑ کے پل لے جائے گا کسے موٹے سے چادر رکھی ہوتی وہ بچھا کے کنو توڑ لسے ٹوکرا بھرنا ہے کسے کسی کو کوئی ہوں کسی نے جیب کسرے ہوں کونے پڑے اور جب مستفا دین کی گل ہوئے کومل اتنے حضور کا خزانہ پیا ونڈیا جا جو سر ہر چیزوں مدی کے ملار چواز دیتی نداختی پکارے ٹڈوڑا لوگوں کیست پہ ون مدی کے لکا نے دکانا بند کر بھج کے حضور دی مسجد نکوی شریف کے اندر آ گئے پوچھا بو رو کھے نلی کی نراس پی وڈی آؤ کھے پی ونڈی دیتی ادرتیا بو خالا نے فرمایا ہو وے کو سام میرے نوی دیا جنت کے تھلوں کی بولی پیا پتا ہوئی ابھی بھی میں کرا جس بندے جیسی ٹولی نلاخ ہوئے جانے میں نصیبوں لوگے میں اتنے کی کرے میں سنا پہلے کوئی بندے سوچتے دار اتیفے تو کے اللہ اللہ اللہ اللہ کے دا خوش ہو جاتا ہے منوں رشتے دار دیتا ہوں دفاع میں اس مصطفیٰ دے بیان نل سنا دیا اصل اتییا فرمایا آ مت ح تسما تم متا ملو لاتا مسل مہا بھی آؤ فرم کمی والے فروئن وہ کلمے ہک جا کسی کون کے اگے اپنے پا نو جا دین جڑا حقدار کرم اگے جا گا تو سمجھ قدر دان ہوگے تو پھر تیل پتا ہے کھوتے نو پھڑا جو ہی اور کھوتے نو پھڑا دو سونے کا ہار وہ کھوتے نے کی قدر دی قدر خدا کی قسم ہے ہے حضور دے تین حق دا کلمہ حق سو کے جگہ جائے گا بیلیاں بےلیاں آکھے گا بیلیو میں بڑا بڑا تفہ لے کے آیا جی اگلے بھی آخر یار سڑکے جائیے لوگ دکان تو لے تو ہک کا توحفہ کیا آخر سرکار نے ملکہ لمت تو حق کرو. یہ بہترین تحفہ ہے یہ بے مثال تحفہ ہے جنہیں کو پہنچ جاوے ان فخر کرنا چاہیے انہوں نہ کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے مجھے وہ توحفہ مل گیا جہرا تحفہ میرے ملک پاس کے خزانے میں تیل پتہ ہے ہر شاید گودام کو ملتی ہے حق حقدام جناب جی حضرت اللہ روایت ماہ حضرت عمران بن حسین تو ابن افزل پر علم گندا مددار رضی اللہ تو کملی والے نے فرمایا نہیں وی نہیں کیوں بندی نہیں بردائی نہیں وہ میں بداحق کر چکیا انہوں نے چڑ دے کٹ دو کہ وہ عالم نے جنوں حق نہیں دسیا جنوں مستفا کی شان نہیں دسی جنوں ہدب ولیاں دا نہیں دسیا سمجھ لے وہ آلم ہے ریت چھاندار رہا ہے انہوں کوئی شا نہیں لگی خاجا غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مچھل شریف وغیرہ آپ نے جناب اپنے مفتی صاحب کو پوچھا مفتی صاحب دسو علم کا مانا گیا مفتی صاحب نے جنے ماننے علم کے کتابوں میں بڑے سن پیا جاؤ کہہ دے میرے باپ جا کے دسیا خاجر خاجر صاحب عالم پر حق سن سارا پورا عمل پیرا تو جناب پوری جناب سیکھا دین سمجھنے والے چلنے والے انہوں کی پہچان کے حق نو سمجھنے والے سن جناب جا کے دسیا کہ ہلو ڈرم کا مانا فرمایا حضرت صاحب دسیا مانا نہیں کسی ہو ہی نے دسان اللہ چاہیے کلی جڑے جگریزوں دے گٹر دے بدکار کیڑے نے انہوں کلی انہیں کیا بھائی چشتی تینوں بابیا کا خڑا چڑھ دے فلانے کا چڑھ دوں مر جائے گا تینوں مار دیا گے ابھی کر دیا گے نام نہیں لکھا ان لکھتا چلی جا رہا میں کیا پترا میں چٹیتی سننی ہاں میں تے مرن کو بعد بھی چالی دن نہیں چلنا کمر کا پتر میں چلو تین اپنے پیو کا پتا نہیں اپنے رکھ لیا کرنا پیو کا پتا نہیں ہونا پیو کا پتا نہیں ہوا اور چشتی لگا سردا بہت بار جس نے مارنا بھی سامنے مدان چاہیے نبی پاک کی شان نہیں سنیا دے سمجھ لو وہ روڈے گلاموں نہیں سمجھتے انہیں پور وا میں کیا ملا کرنا ملاورہ کرنا لکھ دیا بھابیا تھوڑا کر لیا جا خدا کر کے بس پترو ایسی گل <سؤال> سی ہاتھ پہ میں کیا اللہ بھی ملے رکھی جائے گی فرو متاد فرمایا پھر آلما کی سیاہی پاری ہو جائے گی محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ پر اتے سوجو کرکڑی کے دو پاسے پلیا میں سودا رکھیے جہاں پارا ہو جا جا ہلا ہوے وہاں چکیا جاتا ہے پر جہاں ساروں تکڑی یہ نی پسا تو ہو تھے جائے آیا, آیا. لگی تے ہو جائے تھے انہیں نظام ہی بدل دیتا ہے انہیں گا پاکا ہوا پاسا آسا ان ہو جائے معلوم ہوا تو جو فرمان لے بندے مدد کر جناب تو اسکری دے صحابہ صحابہ کتاب چند اب مرسا حضرت اللہ تو مرسل روایت نظر کی تھی نے فرمایا جدتاج مرد کہ محتاج ہوں جفن دینا پیار کرنا پھر رکھنا وہ جہتاج ہوں جہا دین تو واقف نہیں وہ محتاج درد ہے انہوں دی نوان دکھنا گوانسنا کھان دسنا لینڈ دین دسنا, دسنا نکاح شادی غمی دسنی اس واسطے کملی والے نے فرمایا طالب میں بینل جو ہال کل آئیے اللہ آل! آل! آل! آل! آل! بندے آخر میں تو سمجھ نہیں لگتی ساری گورنمنٹ مارنا چاہتی ہے مرد چاہل کٹھے کرنے چاہتی ہے وہ لگے بندے جدو زندہ اٹھ جان گے میں مثال دینا ہوں کتیا نکاح نہیں ہوں کتیا کے نکاح نہیں ہوں کتوں کی گمی شادی نہیں ہوں کتیا کے کفن نہیں پڑھائے جاتے گفر جنابے نہیں پڑھائے جاتے انفن نہیں کیتا جاندہ. فیصلے بھی جانے اللہ کے بندے کو برکت یہ برکت اس گل دی جناب نہیں یہ جناب آج موجود نہیں کتیا سارا وق لینا او گو منتال منستا میں سرکار نے فرمایا میرے متی یا علم بنیا طالب علم بنیا علم سن دین دیا گلان والا بل یا پیار رکھنے والا کو بل گا کیونکہ جدو پیار دل گا پھر لگا سننے چاہت نہیں بھی گی سنے گا تو بےڑا پھر کرے گا سنے گا تو دل سمجھ آئے گی سمجھ آئی تو پھر کرے گا کرے گا تو بےڑا پار گا پنجواں بانے ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اگے چلنے اللہ پہ بندے ہلور نے فرمایا علماء, عبادت علماء حق بادت بیٹھنا باد جنا نال خالی دل بہنا بادت کہڑے جناب رات توجہ فرما ہوں سرکار دو اللہ علیہ وسلم دی ادیس حضور نے فرمایا روایت پر کی یار سو او جو سارے لاؤ خیر سونے لا دسو کلے دے کلو لال بنا ساتے لائی جنگ رو دسو صحیح نا ہر بندہ قابل نہیں ہوتا کوئی بندہ دسو جان سان چنگا لگے چنگا ہو فرمایا اللہ ہر رو یا تو فرمایا ان کے بلیا جی جنو رب یاد آئے آخرت یاد آئے جنہوں ویخا دمل کو منت کو بولن عمل سدھا ہو عالم دنال بیٹھنا عبادت آلم کے بھٹھنا جگہ رب جا دے جا بولی تو آخرت انسان کا آخرت والا عمل جڑا سمڑے اور جناب جی جی جناب ہاں جی بولن امل فرمایا اے جالم بامل جب مر جاوے فرمایا پھر فر سمجھ لو فل متون فل اسلام اسلام دن وہ موڑا ہو گیا وہ رکھنا پی گیا جڑا جی لا تو سدو کدی بند نہیں ہونا وہ جا مر جاوے فرمایا جا کدی پھرو وہ سراخ رکھنا پھر کدی بند نہیں ہوتا اسلام کے اندر جڑا پی ہے جا خلا پی جا میںران ہونا میرے حضور دے فرمایا ہے جا مل ملے وہ جناب خلا پیدا ہو جاتا ہے جہاں کبھی پر نہیں ہوتا پر یہاں بےمانا دے حیران ہو بھی جنہ سکو جنا سورج جہاں کجری مری تر آ کے آئے آتے ہیں خلا بن گیا جڑا کبھی پور نہیں ہونا جاؤ ابلیس ہو مر کے دب جاؤ دب کے مر جاؤ سنگلوں سورنر وہ تمہوں چیتی رب چک رہے اج گز لیا سی اج پشحال آیا سی <تصفح> یا کچھ خلاق کدی پورا نہیں ہونا واہ سدکے سٹے انہوں نے بئیمانا دا حال ویخو کل میرے چٹھی آئیے وہ میرے درویش نے کتاب چھاپیے ہے جی کو پھر کافی جگہ سے پھیلائیے جناب وہ کہیں گورنمنٹ اسلام آباد جا پہنچی ہو رہی سارا کتاب اونا او جناب جبارت می امور آ کر کہ جناب اے جناب کافی چھتی کلو نہیں تو سو تہتر کا اس آئن کے تحت گرفتار ہو ایک گرفت ہو جائے گی تک مقدمہ ہو جائے گا میں آخر بابو میں چی نہیں کرنی انہوں واپس نہیں ہے میں آخر اچھا کتاب لکھی تاپی نہ کھلی تے پھر انیس سو تہتر د آئی مخالفت ہو گئی میں کہ چلے ہو تو آتے ہو گرفت ہو جائے گی میں کیا تسان سن دس ہجری دے آئین کی مخالفت ترونجا سال تو کی دس ہجری کا آئین جان د اور بولو تو صحیح دیوانی نے جدارت نے حبیب نے لال فرمایا سنس ہجری آئین منیا میں لکھن والا سی سید مشاہد حسین میں کیا منو پتا لگا سید یزید والے پاس بھی ہوں چوک اپنیا کتافیاں یا ون درو تھی مجھے دس دتڑیاں شریف کیجتا میں بھی نہیں مگر آلما کے جوڑیاں دی خاط ضرور آتا ہے میں کدنا جا تال ملم ضرور آ آزم سکے گزر گئے میں Durch دنیا کے اندر اللہ کی مہربانی میں امام آزم اگوانی فد مدب سے چلنے والا جنشور بادشاہ نے جیل کر کے روزانہ دس کوڑے مارتا یار فیصلہ کرنا پہلا اولاد کے خلاف ہے قبول ایک سو دس کوڑے کھا کے شہید ہو گئے مگر ججی قبول نہیں کیلو وہ تصا نو پاگل بناؤ جہے تے روپیہ تے چھلنا تے عاشق ہو جان تے چلن تے عاشق نہیں از دے دیوانی کار فارم فرماؤ اکرم جی حرکیم نے اپنے پتر فرمایا جا نہیں اوے پتر نہیں آ لئے کبھی وجہ لے سلو لمائے اور پترا آلما دیا مجلسوں میں بیٹھیا کر وسطمے اور جناب سیا گل سنیا کر دیاں دیا گلان فرمایا رب سونا مل کر جی سی زمین نو بارش کی رحمتہ غیر بادر زمین ہوا رقبہ رحمت بھی بارش پہ جناب سبزا شا سب ہو جاتا ہے ہر پاسے لہرا بیران ہو نے فرمایا جب حق دیاں کرنا. حضور نے فرمایا جڑالم کا استقبال کرے استقبال نہیں انہیں میرا استقبال کیتا و منظار الاما جڈالما بھی زیارت کرے گا فکتارہانی ان میری زیادت کی جا مل بیٹھے گا فکت جالا سانی میں مستفا دیکھا گے بان جانا سنا بخش بخشو کی کیوں نہ کریئے یہ امل سدا ہوئے امل چندریلا پاؤ پہلو ادی سنا یہ فرمایا جہاں بیٹھے گا سمجھو میں مستفا نہ بیٹھا کو مانت ہوئی اللہ تلا رسول کی جدو بادشاہ دے قربت بادشاہ دے جناب نزدیک ہوں گے فرمایا اس نے سمجھ لو فل ابھی پھر دنیا میں جدو مر جان گے تو, تو فائدہ خان تو سرتا لو جب بادشاہ میل جول رکھا گے مرتا خانوا خان تے دنیا جناب مر جان گے فرمایا فقت خان روشو لاؤ پھر وہ اللہ سے اللہ د رسول چی جے تو یہو جہ بچ جا پچھا ہٹ جا دے اپنے آل پہو جہاں پیچھے نہ چلی کلندر کی کام تقدی da-da-da <laughs> کچہری نہیں لگتا بلکہ کملی والے دے درشاں بھی کچہری لگتا ہے رب ددیب کی کچہری لگتا ہے میں مالک برہم اللہ علیہ مدینے دے مدینے دی شر زمین تے مٹی تے بہن والے آلم سن سبحان اللہ تے پہ ہارو بادشاہ آیا جناب میں جناب تے بٹھاواں گا بہترین محلا بھی بٹھاواں گا اتے بہ کے حضور دے دیش دیا کرو ہاں بادشاہ بھی جناب دین دے تلبگار ہوں سن اللہ دیا بھر دیا مگر سڑکے جاؤں جناب ختم کر دینا میرے کملی والے نے فرمایا سلاخن لا یس تخمی الا منافق فرمایا تین شخص ایسے نے جیزتی بے قدری اہی کرے گا جا منافق ہوے گا گل سمجھا جی تلا سن تین شخص ایسے لا لاستو نہیں ہے نہیں ہلا سمجھے گا دی کی بےتی اہی کرے گا بے قدری اہی کرے گا جڑا پنا فکو گا کہڑے کہڑے فرمایا گسا ہے بت فل اسلام ایک مسلمان سفید داڑی والا بابا گشا بت فل اسلام سلمان باپا ایسمتی کرنی جہاں منافق ہوئے گا اور فرمایا تجا و و میں و اے بے قدری بھی وہی کرے گا بے بےمان منافق ہوے گا تیجا فرمایا بھائی مام مسے فون اگل والا بادشاہ عدل والا بادشاہ عدل والا وہ ہو ہوں جا کے قرآن دے فیصلے کروکی رب دے نبی دی شریعت تو سوا عدل ہے ہی نہیں ظلمی زلمی انصاف ہے ہی نہیں انصاف دی شریعت دے اندر ہے گیا جا جلن والا بادشاہ گا انہاں دی عزت کرے گا وہ پکا ہی منافق گا فرق میں انہاں دی عزت کرنے والا منافق ہے عادل بادشاہ دی عزت نہ کرنے والا منافق ہے تجی عدیث نے فرمایا نے فرمایا فرمایا جڑا بندہ ہاں جی بدل بھی ہاں دالی چٹی والا والے بابے مسلمان کی زت کرے ہاں ملے قرآن, عالم قرآن جلاجت کرتا ہے اور جا بادشاہ دل عزت کرتا ہے سمجھو رب کی عزت کی اس واسطے کہ ان رب نے عزت دیا عزت کرے گا تو رب نہیں پا کر نا ایک مطلب نہیں کہ ایسی عزیز سنا دیا جہن ایک کسوٹی بھی لب جائے گی آل من کہڑا سہی ہے فرمایا کل لکھیں ستا سب ہے سفی راہ فرمایا کامل عالم کامل پورا آلم سے فقی جڑا لوگ دگ رکھے رب کی آواز یاد سمجھو عل عمل دی ایسی نشانی دس رہا کہ یہ ہر مطلب چل جائے جاگ رکھے اس گل پارو کہ لوگ رب دے حکم سے نہ رب کا حکم نہ کرنے اس رب کی خاطر اتنے تک بھی نہیں حضور نے فروایا پھر اپنی تے نفس اپنے نار. دشمنی بہتی رکھے نال وہ ہے اپنے آپ بھی دشمنی رکھے تے رب دی خاطر کی مطلب جب نفس ہوں جب اللہ دے خلاف چلے پھر ہاں ولی رہ کر جا رہا ہے مقام سے کامل بلی کا سب آپ جا پھر اپنے آپ کو بھی رگڑا کٹے تلا کے خلاف چلے آپ نے ہی رگڑا کدی آئے اپنے آپ دشمنی رکھے تو جناب لوگ رکھے تو ہوگی ربھی خاطر جا فرمایا کامل پکی بندہ ہے کامل بندہ ہے یہ بندے دے بیٹھنا عبادت بندہ اپنی تاریخ کا مطالعہ <سؤال> کرو سجلسانی یہ ہولہ علماء حق دیاں موٹیا موٹیاں نشانیاں نے یہ حق میں تو نہیں لرے علماء حق بہت جناب حق کہنے تو نہیں لڑے جناب ادرت مجدگل خسانی شیخ احمد سرفی رحمت اللہ علیہ لوگ آلم سن لکش بندیاں پیشوار مولانا ابد ال حکیم سیالکوٹ ہی رحمت اللہ لیالکوٹ کے اندر قبرستان ہے آپ اتر دفن نے شاہ جہان بہت شاہ کے اندر مجدگل کے سامنے رحمت اللہ نے دے مولانا ابدل حکیم شیال کوٹی جو نقش بند پلے بال نام اپنا سی آج لیکن مجدگر فسانی کا رقم کہہ دن مولانا عبدل حکیم کوٹی نے د حضرت مولانا عبدالحکیم اللہ علیہ نو شیال کوٹی رحمت اللہ کا لطف شاہ جہان اکبر بادشاہ کا اکبر بادشاہ تہن پتا بہت, بہت بڑا کافر ظالم بادشاہ گزرا شاہ جہان آخر پتر سی بہت بخرات اس کے اندر موجود سن مجدد صاحب نو اپنے وزیروںجے بلا کے لیاؤ کہ میں سجدا کریں جدید صاحب گئے کھلو کے انہیں آخیا سجدہ کرو فرمایا سجدہ ایک بار بہ ل شریف کے سوا کسی نو نہیں جیل چلے گئے جیل کافر پری سی ہندو ختری رب کے شیر کا اپنی جان جوانی اپنے رب کے نام لائی ترتا سی جدو my और मैं